السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. نحمد ال فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سودری ویسرلی امری قولی کل ہم جادو کے بارے میں پڑھ رہے تھے جادو سے کیا مراد ہے کیا چیز ہوتی ہے جادو کس کتاب میں تھا یہ مثباہ اللغات میں گڈ کیا تھا ٹھیک ہے ہر وہ چیز جس کا ماخذ یعنی سورس لطیف اور دقیق ہو یعنی باریک ہو اور وہ, تقرب اور, تقرب بود؟ بود؟ اور وہ چیز جس کے حاصل کرنے میں شیتانوں کا تقرب لیا گیا ہو یا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو کوئی اور بتائے گا آپ نے کیا سمجھا المو جم الوسیق ہر وہ چیز جس کا کوئی مخفی یعنی چھپا ہوا جسے انہوں نے لطیف باریک سبب ہو اور وہ چیز اپنی حقیقت کے خلاف ظاہر ہو جیسے رسی سانپ نظر آئے تو یہ دو چیزیں کیسے کنیکٹ ہوں گی ہر وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو اور اس کی حقیقت تبدیل ہوئی نظر آئے اب آپ دیکھیے کہ یہ دو آپ کو ڈیفینیشنز ملی اگر آپ دو کتابیں کنسلٹ کریں گی اب طریقہ کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک آپ لیں گی کون سی زیادہ جامع ہے پہلی والی ٹھیک ہے گڈ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو ملا کے اگر اس کی ایک خود بنا لی جائے اگر وہ بات صحیح ہو کہ نہ کچھ اور ہی بن جائے تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کسی اور نے کہیں سے پڑھا کہ جادو کیا ہوتا جی آپ عام تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جس سے کسی چیز کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی جائے دھوکا اور بے حقیقت تخیلات ٹھیک ہے اچھی کوشش ہے المعجم الوسی کسی کو سحری کھلانا اوکے ٹھیک ہے جی آپ جادو کیا ہوئی مسحر جس کے اوپر جادو کیا گیا مفول ہو جائے گا ٹھیک ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھانا یہ <laughs> بھی ہے چیز کی حقیقت بدلنا میں آ نا ٹھیک ہے باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا ٹھیک ہے اور اصل حقیقت سے پھیر دینا اب آپ سمجھ رہے ہیں نا سارے ٹھیک ہے اچھا جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے یعنی ہم پڑھ تو شرک کے بارے میں رہے تھے اور جادو پہ, پہ پہنچ گئے تو what's the ہاں? کوئی اس میں دلیل ہے کوئی حدیث کوئی آیت یا کوئی چیز جس سے پتا چلے کہ, کوئی دلیل لائی ہے کہ جادو شرک سے تعلق رکھتا اہل کتاب کے بارے میں آیا نا مینج و تاہوت حضرت عمر نے اس کی تفسیر کیا کی تھی کہ جادو پر ایمان رکھتے تو گویا جس چیز پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اس پر رکھنا شرک کی قسم ہو جائے گی بہرحال کیونکہ اس میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں اس لیے اس کا تعلق شرک سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی سحر وہ چیز کہ جس میں کچھ عملیات کے ذریعے یعنی کچھ عمل کیے جاتے ہیں ایکشنز ہوتے ہیں کچھ مافوق الفطرت یعنی جو نظر نہیں آتے عام طور پر چیزیں مافوق الفطرت کیا آتے ہیں یعنی انسین وسیلوں جس میں جنات ہو سکتے ہیں اروا ہو سکتے ہیں ان کو بلا کر ان کو پکار کر یعنی ایسے عملیات کرنا جس میں مافاق الفطرت وسیلوں کو پکار کر قدرتی عوامل جو ہیں ان پر بظاہر قدرت حاصل کرنا ان کو کنٹرول کرنا پزیس کرنا اسی لیے کہتے ہیں نا پلا ہے یعنی ان کو پزیس کرنا کسی کی سوچ یا کسی کے دماغ یا دل اس کے خیالات کنٹرول کی کوشش کرنا کس طریقے پر یعنی اس میں غیر محسوس تبدیلی کر دینا اسے کلام میں بھی سحر ہوتا تو ایسی گفتگو جس سے دوسرے کے خیالات بدل دینا یہ تو گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے یہ اس شرک میں نہیں آتا یہ شرک والے جادو میں نہیں آتا لیکن یہ تو جادو کی مثال دی گئی کہ کلام بھی جادو جیسا اثر رکھتا ہے جیسے جادو میں اصل کوشش کیا ہوتی ہے جادو کیوں کیا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے جادو کرنے کا یہ بہت اہم بات ہے اگر یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو تو پھر شرک سے کنیکشن بھی سمجھ آ جائے گا جی کسی کو, کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تکلیف دینے کی غرض سے حسد کی وجہ سے کسی کی سوچ اس کے خیالات اس کے دل دماغ پر کنٹرول کی کوشش کرنا ان میں تبدیلی کی کوشش کرنا تاکہ اس شخص کو نقصان ہو یعنی قدرتی عوامل جو ہے روٹین لائف جو ہے اس میں فساد کرنے کی کوشش کرنا اسپیسیفک مقاصد یا بینیفٹس حاصل, حاصل کرنے کے لیے یا محض حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی غلط سے دشمنی کی وجہ سے ایک ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے مادی ذرائع سے نقصان دینا مثلاً کسی کو تلوار اٹھائی کوئی بندوق اٹھائی اور اس سے کسی کو مار ڈالا یہ کیا ہے فیزیکل مینز ہے اور ایک ہے وہ مینس وہ ذرائع جو نان فزیکل ہیں مافاخ الفطرت کہہ لیجیے آپ ان کو مافاخ الفطرت ہیں سپر نیچرل ہیں ان ذرائع کے ذریعے دوسرے کے اوپر کنٹرول کی کوشش کرنا یہ اس کو عام طور پر سفید جادو کہتے ہیں اور ایک کالا جادو بھی ہوتا ہے یعنی جنرلی اگر لیں کہ بس ایسے ہی دوسرے کے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے دوسروں کی سوچ تبدیل کرنی ہے یا دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے جیسے بعض لوگ ہپناٹائز کرتے ہیں یا ان کو اپنا ذہنی غلام بنا لیتے ہیں لیکن ایک کالا جادو ہوتا ہے جس میں اپنے ذاتی کاموں یا دوسرے برے کاموں کے لیے یعنی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے برے کاموں کے لیے ما الفطرت قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے ان سے مدد لی جاتی ہے جیسے شیاتین وغیرہ سے اب یہ مافوک الفطر طریقے کیا ہیں یعنی جو نظر نہیں آتے لطیف ماخذ ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نظر نہ آنے والا اور لطیف اور باریک اور پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے مثلا اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی یہ میں پھینکوں تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی طرف آ رہی ہے لیکن اگر میں منہ میں کچھ پڑھ کے کچھ کر رہی ہوں کوئی جنتر منتر تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے یا بعض لوگ کسی کھانے یا پانی کے اوپر پڑھ کر دوسرے کو پلا دیتے ہیں تو سبب ظاہر نہیں ہوتا اس میں تو اس میں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں مثلاً اس میں جنتر منتر ہوتے ہیں کچھ سمبلز ہوتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے پھر بعض اوقات مردوں کی روحوں کو بلا کر ان سے مدد لیتے ہیں کبھی کسی نے وہ کھیل کھیلا جس میں اسپرٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوا کسی کا گلاس کے ساتھ یس میرا خیال ہے کہ ہر اسکول میں یہ وبا پھیلتی ہے بدت اور کسی نہ کسی طرح اس طرح اٹریکٹ ہوتا ہے بورڈ کے اوپر رکھ کے اور اے بی سی لکھ کے اور ون ٹو لکھ کے اور بیچ میں ایک سرکل کھینچ کے اس کے اوپر یا سنو بھی لکھتے ہیں اور پھر وہ اس طرف وہ موو کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اسپیرٹس مرے ہوئے لوگوں کی ہوتی بہت لغویات کی لمبی طویل لسٹ ہے جس کی ضرورت نہیں تو یہ بھی شرکیہ کام ہے یعنی ایسی روحوں کو بلا کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنا جی شیطان جنات تو ہیں نا جن کے لیے بھی اسپرٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں جانے انجانے کھیل کھیل میں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے اس کو عملیات کہتے ہیں نا دس از عملیات کی قسم اور پھر یہ تو شغلن ہے کچھ لوگ اس کو بزنس بنا لیتے ہیں کاروبار بنا لیتے ہیں اور پھر وہ نوزب باللہ لوگوں کی قسمتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کسی کی بگاڑتے ہیں نوزب باللہ اور کسی کی بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اللہ کی تصرف کی جو قوت ہے اس میں وہ شریک ہو گئے ہیں جی صفات میں شرک آ جاتا ہے بالکل میں طریقہ یہ بتا رہی تھی کہ عام طور پر وہ کیا عملیات ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں اس میں ایک تو جنتر منتری کچھ لفظ پڑے جاتے ہیں بعض تو سمجھ آتے ہیں اور بعض سمجھ بھی نہیں آتے کچھ جادوگرنیاں اس کام کی باقاعدہ ماہر ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جنات آتے ہیں اور پھر وہ بولنے لگتی ہیں جن کو اپنے اوپر حاضر کر لیتی ہیں اور پھر وہ لوگوں کے غائب کے حال بتانے لگتی ہیں جھوٹ ملا کے پھر سو کار مردوں کی روحوں کو بلایا جاتا ہے اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے لیکن ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب برزخ میں ہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ جنات ہو سکتے ہیں تو ان سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کی جاتی ہیں اس اعتبار سے یہ سب چیزیں جو وہ شرک میں شامل ہو جاتی ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے آگے آپ مزید بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے جہاں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر گلی کے کونے میں کوئی دکان کھلی ہوئی ہے اور بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں اور ہر دوسرا آدمی کچھ کر رہا ہے اس میں یا اس کو شک ہے کہ اس پہ ہو گیا ہے یا پھر وہ کسی پہ کروانے جا رہا ہے آج ہی ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جس میں جو اللہ کے پاس مسائل آتے ہیں مختلف لوگوں کے جو نفسیاتی یا دینی رہنمائی کے تو ان میں مجھے بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ لوگ پریشان ہیں وہ جادو اور سب سے زیادہ اس موضوع پر لوگوں کی کوئرز ہیں اور لوگوں کو مدد چاہیے اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ اس ٹاپک کو تو اور آپ میں سے ہر ایک کو اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا یہ کرتے کیا ہے اور پھر اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اچھا تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جہاں ایک طرف بہت لوگ ان توہمات کا شکار ہیں یا کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہیں وہاں دوسری طرف ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کا کلی انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے ہی کوئی جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگرچہ وہ کم ہے لیکن ہے اب ان دو ایکسٹریمز کے اندر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہرحال جادو کے کچھ مظاہر ضرور ہوتے ہیں جو بھی ازن اللہ کام کرتے ہیں یعنی جادو کی جو عمل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظہور بھی ہوتا ہے یعنی مظاہر کا کیا مطلب ہے اس کے اثرات یا اس کی ظاہری شکل کہیں نہ کہیں کسی طور پر دکھتی ہے تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ حقیقت ہے قرآن مجید میں جو صورت البقرہ میں آپ نے آیت پڑھی پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ و تبا ماتل شاعطین علا ملک سلیمان تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین براہ راست اس کام میں شریک ہوتے ہیں شیطان یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اثر سے یا ان کی مدد سے انسان بھی وما ولكن شیاطین کیا کرتے تھے وہ معلم تھے کس کے جادو کے یو الم ناس شہر تو سورس اس کا کیا ہے اس علم کا پھر شیاطین یعنی ابلیس ہی اس کا بھی مجد کہہ لے ان چیزوں کا تو شیاطین انسانوں کو سکھاتے یو المونس ببابل انارو وماروت اور جو اتارا گیا بابل کے شہر میں ہاروت ماروت پر وا من احد اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے حتہ یا پولا مگر یہ فلا تکفر تو کفر کا لفظ دو بار آ چکا ہے جادو جو ہے شرک تو ہے ہی کفر بھی ہے المن منہ مایو فرقی مقاصد کیا ہوتے تھے ان کے جادو کرنے کے شوہر بیوی بی یعنی گھر کے نظام کو بگاڑنا شوہر بیوی بی میں جدائی ڈالنا لیکن اس پر ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے کوئی کسی کو چاہے وہ جادو ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اور مجھے بھی کسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ان کہ اللہ کا عزن ہو وما هم من اللہ, اللہ. اللہ کی جو بات ہے نا جس سے ایکسپشنل سورت پتہ چلتی ہے کہ اثر ہو بھی سکتا ہے اگر اللہ کا عزن ہو اللہ کی حکمتر وہ یا تعلوم اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جادو نقصان دہ چیز ہے وہ ان سے وہ سیکھتے جو نقصان دیتا بالفا ہوں اور ان کو فائدہ نہ دیتا بال قطع اور ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے لمن جو بھی اس کی خرید و فروخت کرے گا کیونکہ ایک بزنس تھا یہ بھی یاد رکھیے آج بھی جادو کرنے کرانے پر پیسے لیے جاتے ہیں کتنے لیتے ہیں تقریباً کسی کو کوئی ریٹ پتا ٹین تھاؤزینڈ نائن تھاؤزینڈ یعنی ہرن کے اندر سے کوئی چیز نکالتے ہیں جس کے ذریعے پھر وہ علاج کرتے ہیں تو اس پر وہ فورٹی ففٹی تھاؤزینڈ تک بھی لیتے ہیں کسی نے سیونٹی تھاؤزینڈ مانگے بہرحال تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک مال کمانے کا بھی حرام طریقہ ہے لمنشترا ہو من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ جانتے بوجھتے کہ آخرت کے لیے سخت نقصان دہ بھی کرتے تھے کتنی بری چیز ہے جس کے وجہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا لو کانو کاش وہ جانتے ہوتے تو بہرحال جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے یعنی وہ ایگزٹ کرتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کا اثر یہ تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا یعنی کیونکہ جادو کا براہ راست اثر کس پہ ہوتا ہے؟ خیالات پر لیکن اس کا تعلق وہی سے نہیں تھا کہ وہیں پر کوئی شیطان آ کر اثر انداز ہو اور آپ کو کوئی غلط بات سکھا سکے عام روز مرہ زندگی کے ذاتی کاموں میں خاص طور پر آپ کے جو ازواج متحرات کے ساتھ تعلقات تھے اس بارے میں کیونکہ جادو کا اصل حدف ہی کیا ہوتا ہے گھر میں فساد پورٹ ڈالو میاں بیوی بی کا تعلق خراب کرو ان کے درمیان کوئی محبت نہ ہو پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ پر بھی جادو ہوا تھا یہ روایت ہے مسلم احمد کی امرہ جو حضرت عائشہ کی شاگرد خاص ہے وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ مرورہ میں ایک طبیب آیا ڈاکٹر۔ حضرت عاشا رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور حضرت عشا کی بیماری کے متعلق ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح بیمار ہیں اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا یعنی یہ علامات فزیکل النیس کی نہیں ہیں یہ جادو کی علنس ہے اور اس پر اس کی باندھی نے جادو کروایا ہے تحقیق پر اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ میں نے آپ پر سحر کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ فوت ہوں تو میں آزاد ہو جاؤں بعض اوقات ایسے مقاصد ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ نے چونکہ باندھی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی تو حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے آنے پر اس باندھی کو عرب کے سب سے مضبوط قبیلے کے ہاتھوں دے دیا اور اس کی قیمت اس جیسی ایک اور باندھی پہ خرچ کر کے اس کو آزاد کر دیا تو بہرحال بعض بیماریاں جو کسی ٹیسٹ میں نظر نہ آئیں سارے ہی ٹیسٹ کلیئر ہیں لیکن انسان پھر بھی بیمار ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس میں اس آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی غیب علم نہیں اس لیے یقینی طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا تو کرنا کیا چاہیے پھر کہ علاج کا جو مصنون طریقہ بتایا گیا اس پر انسان عمل کرے تو بے اذن اللہ شفا ہو جائے گی پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ شیتان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو انسان کو وہ ستاتا ہے مختلف طریقوں سے کے ذریعے بھی پریشان رکھتا ہے مثلاً آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں کوئی بظاہر سبب نہیں ہوتا لطیف سبب ہوتا ہے نا انسین اور آپ کے دل میں بار بار پریشانی آنے لگتی کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا؟ لگتا ہے آج کچھ ہو جائے گا کبھی ہو آپ کے ساتھ ایسے اچھا آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو آپ بہت ہی کانشیس ہو کے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پھر کوئی پرانا خواب یاد آنے لگتا ہے آپ کو یا کوئی خیالات ایسے اور پھر یہ کیا ہے دراصل شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے غمگین کرنا چاہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے شیطان کو آپ کو غمگین کر کے اسے کیا ملتا ہے مقصد سے روک دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس سے بھی پیچھے ایک اور بات سوچیے اور کیا ہوتا ہے عبادات پر معاملات پر اخلاق پر بہت سی چیزوں کا اس پر اثر پڑتا ہے اس سے بھی پیچھے جائیے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے شابش اللہ پہ توقع لٹنے لگتا ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے بے وجہ بغیر کسی سبب کے غم کھانے لگنا اور خوف میں مبتلا ہو جانا اور یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے جی ایسا بوجھ پڑتا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا بھی نہیں مانگ سکتا یقین اٹھ جاتا ہے کہ نہیں دعا قبول بھی کوئی نہیں ہونی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں مایوسی آنے لگتی ہے اور مایوسی کدھر لے جاتی ہے یعنی یہ جو بے وجہ کا ڈپریشن بے وجہ کا خوف بے وجہ کے وسوسے یہ شیطان کا ستانا ہوتا ہے دراصل جی ہاں پھر انسان اللہ تعالی سے کمپلینٹ شروع کر دیتا ہے بندوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے حالانکہ بعض علماء کے نزدیک ناشکری جو ہے وہ بھی کفر ہے یعنی وہ بھی ایک بہت گریب سن ہے بڑا سن ہے تو عثمان بن ابلاس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایسی صورت پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہا ہوں یعنی دماغ میں بہت ہی خلل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے میرے قریب آؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا یعنی آپ کے پاس آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا نفر جیسے ہوتا نا اور فرمایا اخرج ادب اللہ اللہ کے دشمن نکل جاؤ یہاں سے شیطان نے پکڑا ہوا تھا نا ایک طرح سے دل کو اے اللہ کے دشمن نکل جاؤ آپ نے تین بار ایسا کی نہیں تین بار ہاتھ مارا تین بار بارکار کا کہ کام پہ آؤ جاؤ کام کرو اپنا عثمان فرماتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے یعنی ساری زندگی اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا یعنی میری وہ کیفیت ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے مصنوع علاج ہے کیا منہ سے بول کے کہنا سینے پہ ہاتھ مار کے کیونکہ وہ یہاں پکڑتا ہے نا نکلو یہاں سے جاؤ پورے ایمان کے ساتھ اگر بچے بے وجہ رو رہے ہوں آپ کے کیا کریں گے یا کوئی ساتھی بھی بے وجہ رو رہی ہوں کبھی ایسا ہوا کہ آپ تعلیم کے لیے ہاسٹل گئے ہوں اور وہاں آپ کو رونا دھونا ہو رہا ہو کوئی دل بے وجہ پریشان ہو رہا ہو کہ آج میرے گھر میں پتہ نہیں میری امی کو کیا ہو گیا لگتا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے گھر میں اور کچھ ہونے والا ہے تو میں تو جا رہی ہوں اچانک بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بس میرا دل کہتا ہے کہیں سے لام ہو گیا کہ کچھ ہو گیا ہونے والا ہے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر وہ تواسو بلحق بے صبر اور ایک دھپ مار کہنا چاہیے جاؤ یہاں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے بچوں کے اوپر اگر ایسے اثرات ہو نا تو آیت السی کے دم کر سے جاؤ یہاں سے اور بچے کو بھی ایک ڈانٹ پلا کے بیٹھو یہاں خبردار جو جو روئے اب ٹھیک نا بچے بھی وائن کرتے رہتے ہیں اور مائیں بھی ساتھ ان کے ان کے کو تھپکاتی رہتی ہیں تھپکاتی رہتی ہیں چلاتے رہتے ہیں اور کوئی سلیقہ نہیں ان کو کیسے چپ کرانا ہے اور کیسے ان کو سیٹل کرنا ہے دیکھیے اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کر لیں نا ایسی بہت ساری چیزیں آپ سے ڈریں گی جیسے حضرت عمر جہاں ہو جاتے شیطان باہر جاتا تھا رستہ بدل لیتا تھا تو عمر بنے اور کہا کر ہنس اللہ ہوا نعم الوکیل ہنس بھی ہوا کفا سمی اللہ لمن دعا پچھلے دن ہماری ایک بہن ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی پہ جا رہی تھی اور راستے میں ایسے دل پریشان شروع ہو گئے پھر رونا شروع کر دیا ان کے لیے گاڑی چلانا دوبر ہو گیا وجہ کیا کوئی وجہ نہیں پتا ایک ہی وجہ ہے شیطان ہے یہ کہ میں ابھی بھی دو بیٹھے ہیں گاڑی میں اب کوئی اچھی اچھی باتیں کریں گے سیر پہ جا رہے ہیں اب کرو خراب ان کا مزہ رلاو ایک کو تاکہ دونوں میں ایسی لڑائی ہو کہ دوبارہ کبھی نہ نکلے یہ شیطان کا ستانا ہے اس سے الرٹ ہو جائے ایسی کوئی چیز آنے لگے نہ دل میں پہلے تو اپنے اوپر کنٹرول کریں. خود ذکر شروع کر دیں اگر رونا بھی آ رہا تو اکیلے میں جا کے روئیں ہسبینڈ کے سامنے کبھی نہ روئیں پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اپنے آپ سے کہ نکلو یہاں سے شیطان تم مجھ پہ نہیں قابو پا سکتے اللہ تو میرے ساتھ ہے نا پھر اپنے آپ کو ان اللہ مانا اور اپنی ٹریٹمنٹ کر کے پھر باہر آ جائے بہادر بن کے دیکھیے شیطان کب نہیں چاہے گا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی محبت ہے یا کوئی تعلق ہے وہ ٹھیک رہے وہ صرف اس کو خوش ہوگا جب آپ پریشان ہوں گے آپ پریشان رہ رہ کے اس کو خوش کرتے ہیں لہذا پریشان رہنا چھوڑیے اور اپنی پریشانی پر قابو پائیے اللہ کے اذن اللہ کے ذکر اور اللہ کی مدد سے شیطان کا تر نوالا نہ بنے دشمن کے ہاتھ نہ آئے اور جب تک آپ نہیں نہ ارادہ کریں گے تو کوئی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ باد لو کو سمجھانے کی کوشش کرو وہ اور بگڑتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے بگڑو بیٹھو کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور شیطان نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یہ بندہ دن تک کتنا وقت کس کام میں لگاتا ہے کس طرح اس کو بہکایا جائے کہاں سے اس کا وقت ضائع کرا جائے کہاں اس کو غیر ضروری چیزوں میں الجھایا جائے جب اور ٹھیک ہے بچے لڑ لڑ مرتے بے تو بہرحال اس میں ایمان کی قوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے مارے دب کرے بچہ تنگ لگائے تھتکارے نکلو یہاں سے ہم ہر وقت پیمپرنگ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے اس سے شاید وہ پھولوں کی پتیاں نہ مر جائیں گی है? اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جادو کرنے اور کرانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ایسا کرنا اور کرانا دونوں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سا منہ من سہارا اور سہر اللہ جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا صحیح ترغیب اور ترغیب کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی یعنی جو مسلسل شراب پی ہے جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطر کرنے والا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا تو جادو سے, پھر بچا کیسے جائے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست کریں اپنا اور اس میں کیا ہے کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے نفع نقصان کا مالک وہ ہے اور کسی کا جادو مجھ پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو دوسری بات یہ کہ تہارت اور وضو کا اہتمام کریں۔ کیونکہ نجس ہوتے ہیں خود گندے ہوتے ہیں وہ گندگی پہ آتے ہیں گندی چیزوں پہ آتے ہیں اچھا ایک ہمارے ہاں بڑی عجیب بات عام کر دی گئی ہے خوشبو نہ لگانا جن چمٹ جائے گا حالانکہ خوشبو سے جن بھاگتے ہیں اُلٹ ہوتا ہے وہ گندگی پہ آتے ہیں اور ہمارے گندا رہنا سکھایا جاتا ہے دیکھیے جو قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ واش روم میں جاتے وقت جو دعا سکھائے گی وہ کیا ہے اللہ کمن الخوب الخبائش تو گندی جگہ جو ہیں وہ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں اور گندگی کو پسند کرتے ہیں اس لیے تہارت اور پاکیزگی کا اہتمام جو یہ بہت ضروری صاف ستھرے رہیں عبادت کی پابندی کریں اور جیسے بات ہوئی کہ بنی اسرائیل اپنی اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور شاطین کے پیچھے لگ گئے جادو کے پیچھے لگ گئے تو جب ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا ہے دین سے کمزور ہوتا ہے تو ایسی چیزیں زیادہ پیچھا کرتی ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں خصوصاً استغفار پھر اسی طرح گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں کتا ہو تو پھر جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطانوں کے لیے تو رستے کھل گئے پھر مسنون اذکار میں خصوصا خصوصاً اللہ, اللہ تی لا ولا فاجر من شر ما خلق وغیرہ اللہ یا رحمان اسی طرح اور ہیں جو ہیں یا میں لکھے ہوئے کہ جن دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں انسان پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتا ہے ان کا اہتمام کریں پھر اسی طرح حضرت جبریل نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی تھی یہی دعا اپنے ساتھی پہ بچوں پہ ان پہ پڑھیں جن کے اوپر کوئی ایسے اسرات نظر ائیں بسم اللہ یبرک و من کل داء یشفی کا و من شر حاسد اذا حسد و شر كل یہ بھی ایک دعا ہے صحیح مسلم میں آتی ہے پھر بیت الخلاء جاتے وقت হাজبند و بیوی کا جو ریلیشن ہے اس وقت وہ مسنون دعائیں جو ہیں جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی گئی ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے پھر کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو شفا ہوتی ہے کہ جادو ایک بیماری بھی ہے پھر جو روح پہ اثر کرتی ہے اور جسم پہ اثرات ہوتے ہیں کچھ جسمانی بیماری جروح کی طرف چلی جاتی ہیں اور کچھ روحانی جو جسم کی طرف آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص صبح کے وقت ساتھ کے جوڑیں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا یہ صحیح بخاری میں پھر اسی طرح لا لاہد شریق لہو لہ المل کو حدیث میں آتا ہے دن میں جو سو دفعہ پڑے اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا یعنی خود پروٹیکشن میں آ جائے گا اللہ کی شام تک کے لیے اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کر لے سو سے زیادہ پڑھ لے تو یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کلمہ یہ بہترین دعا بھی ہے جو سارے امبیا نے عرفات میں مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑا کرتے تھے پھر مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑنی سکھائی گئی اعدب اللہ عظیم و بھبج کریم وہ القدیم منت شعتان الرجیم حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج یہ شخص سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا سورت البقرہ پڑھنا آپ نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے ان کا عمل یا عملیات یا جو بھی وہ خفیہ ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا پھر معاوضات پڑھنا صبح و شام خاص طور پر رات کو سوتے وقت ہاتھ پہ پڑھ کر سر اگلے حصے سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جائے اپنے آپ کو کیونکہ سوتے ہوئے انسان غافل ہوتا ہے نا تو پھر ایک طرح سے اپنے اوپر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ سکھایا گیا خود کو دم کرنے کا اقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوا کے درمیان اللہ اللہ فلق پڑھنے لگے یاد رہے گا آئندہ کے لیے کبھی ایسی کوئی اندھیری کوئی تیز ہوائیں یا کوئی ایسی خوفناک چیز آئے تو خود بھی اور بچوں کو بھی یہی پڑھائے کل آؤد رب الفل منشر ماں خلقر ادرا وقب اندھیرے کے شاعر سے جب وہ چھاؤ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندھیرا شاید رات کو ہی آتا ہے حالانکہ اگر دن کو بھی کسی وجہ سے اندھیرا ہو جائے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرمانے لگے اے اقبا ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرو کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی یعنی پناہ لینے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچ ہے تو اللہ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ نے وہ چیز جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکلوا کر زائل کیا تھا تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پتہ چل جائے دھاگے ہیں یا کوئی اور چیز کہیں لگی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے آپ کو تو فرشتوں نے بتا دیا تھا کہاں تھا وہ کس کنویں میں تھا بے رزروان میں پتھر کے نیچے پرانا کنواں تھا کوئی جاتا بھی نہیں تھا وہاں وہاں دبا ہوا تھا تو اب اگر نہیں ہے پتا ہمیں تو کیا کریں کیسے پتا کرائیں پھر کسی عامل کے پاس جا کے پتا کروائیں کہاں دبا ہوا ہے اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو دکھا دے پھر کتاب اللہ سے علاج رقیہ شرعیہ اس کی سی ڈی بھی ایک بنائی گئی ہے وہ مخصوص آیات جو پناہ کی حفاظت کی دعائیں اور آیات ہیں کیونکہ قرآن مجید میں قرآن شفا رحمۃ لیکن اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی ہی قرآن کے ذریعے شفا ہوگی لوگوں کو عام طور پر یقین نہیں ہوتا کہتے پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیوں دل سے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہونا کچھ نہیں بس مجبوراً تو اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کے فائدہ نظر آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یہ صحیح اب نے کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد کی خارج بن انسل اپنے چچا سے نقل کرتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا کیونکہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہوگا تو گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی کچھ خیر لے کر آیا کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کر سکو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتح پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا لیکن تین دن تک یہ دم کیا گیا تھے ایک اور رواج سے پتا چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ دم کر کے پھونک مارتے تھے تو وہ شخص تھوک دیتا تھا یعنی جو مجنون تھا لیکن آخر کار پھر وہ ہوش میں آ گیا ایک دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ دے وہ میں نے کیا تھا لیکن آپ کیا کرتا دیں نہیں کرے جائیں کرے جائیں جب تک فائدہ نہ ہو جائے اچھا ایک اور چیز بھی. اگر آپ کسی کے اوپر پڑھنے لگے نا تو پہلے اپنے اوپر پڑھ لیں خود کو پہلے محفوظ کریں یہ نہ اس سے نکل کے آپ پہ جمپ لگا دے وہ اچھا خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں ضروری نہیں کسی عامل کے پاس آپ جائیں اپنے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعدت اللہ وہ قدرتی من شر ماجد و حاضر سات بار پڑھے اصل میں دیکھیے قرآن مجید تو خود پڑھنے کے لیے آیا نا ٹھیک ہے بیمار خود نہیں پڑھ رہا تو گھر کا کوئی بندہ اور پڑھ دے اس کے لیے ٹیپ لگا لیں اگر صحیح نہیں پڑنا آتا خود اچھا ایک اور چیز ہے کہ مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کریں ٹھیک ہے ہاتھ پھیر کے کریں یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا پھر اسی طرح ہجامہ ہجامہ بھی جادو کا علاج ہے اس میں کیا ہوتا ہے خون نکلتا ہے. خون کے ذریعے جن باہر آ جاتے ہیں جب کٹ لگتا ہے تو ان کو بھی لگ جاتا ہے ان کو باہر آنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا نشا ام بنکل جس نے قمری ماہ کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی سینگی سینگ سے نا پہلے کپس نہیں ہوتے تھے تو سینگوں کے ذریعے سک کرتے تھے بلڈ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں دیکھیے میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا تو پھر شربت محجم اور شربت آصل دو چیزیں رہ جاتی ہیں کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے کلونجی کا تیل جو ہے اس کو بھی متاثرہ حصے پہ درد والی جگہ پہ لگا کے سورت فاتح وغیرہ خود بھی پڑا کریں پھر شہد جو ہے اس کو پینا ڈائریکٹ جیسے کسی چھوٹے سے کپ میں ڈال کے اس کو پیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں جو شفا کے لیے بات کی گئی شربت اصل یعنی اس کو پینے کی بات کی گئی کھانے کی نہیں کی گئی کوئی چیز چمچ سے کھائی جاتی ہے اور ڈائریکٹ منہ سے لگا کے پی جاتی تو طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی جیسے ایک گھونٹ پی لیں براہ راست پی لیں یا پانی میں ڈال کر پی لیں ٹھیک زمزم کا پانی اس میں بھی شفا حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے۔ یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے۔ وہ شفا عن السقم۔ پھر زیتون کا تیل فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخ سے ہے۔ فانه من شجره مبارکۃ۔ قران پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ ودہیں به سے مالش مساج وغیرہ جو کرتے ہیں۔ بیری کے پتوں سے علاج۔ ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ بہب بن منبا کی کتابوں میں کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر اسے دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اسے اتنے پانی میں ملا دیں پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں قل پڑھیں اس میں سے تین گھوٹ پی لیں اور باقی سے غسل کریں یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ بیری کا درخت بھی اس کا بھی ذکر صدر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے تو قرآن سے شپا ہے تو قرآن میں جو فروٹس یا پھل یا پودے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانت ہے جادوگروں جیسے عمل درست نہیں ٹھیک لئی سمنا من او اوترا له او کا او اوتک له لہو سحر او سہرا لہو و بما اطا فقد فرا بما انزل على محمد صحیح اترغیب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے یا نکالی جائے یا جو کہ بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے یا اس کے لیے عمل کیا جائے خود کہن نہیں لیکن اس کے لیے کاہن عمل کر رہا ہے تو یہ درست نہیں یا جو جادو کرے یا کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اراف کے پاس آئے جادوگر یا عامل کے پاس جانا منائے یاد رکھیے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو غیر شرعی جاڑ انکار کے ذریعے علاج منع کیا گیا ہے ایک اور حدیث ہے سن نبی داود کی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا نشرا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے نشرا جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیاں اور جاہلانا منتر پڑھنا یا پڑھوانا اس چیز کا نام ہے کیا ہے نشرہ شرکیہ عمل یا جادوگروں کے عملیات کے ذریعے جادو کا علاج کرانا مثلا وہ کیا کرتے ہیں بکرے کے ذریعے پتنی کو علاج کرتے ہیں شاید لوگ کہتے ہیں کہ بکرہ لاؤ یہ بکرے کے پیسے مانگتے ہیں شاید پھر اس کو شاید ذبح کرتے ہیں پھر اس کے خون سے کچھ عمل کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اس سے منع کیا گیا اس طریقے پر علاج نہ کریں جی جنات ہڈیاں بھی کھاتے ہیں نا تو جنات کو شاید دیتے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ہڈی سے صفائی کرنے سے منع کیا ہے نا تو کیونکہ آپ نے فرمائی کہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے تو جن جنوں سے وہ کام لیتے ہوں گے پہلے انہیں کھلاتے ہوں گے بکرے کی ہڈیاں یا خون پلاتے ہوں گے کسی کو اللہ عالم تو منتر پڑھنا یا پڑھوانا جو ہے یہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں نہ جھاڑ پونک کرواتے ہیں نہ فعل لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض علماء کہتے کہ اس سے مراد غلط قسم کی پھال لینا یا شرکیت جو ہے دم ہے قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا نہ ہی وہ توکل کے خلاف ہے یعنی عاملوں کے پاس نہیں جاتے یہ مراد ہے اس میں کافی بات ہے یہ پہلے یہ جو ایبل آئے والی بات ہے اور آئے پروٹیکٹ کرتی ہے تو یہ بھی شرک ہے سریحن شرک ہے کون پروٹیکٹ کرتا ہے اس بے جان آنکھ میں کیا ہے جو دیکھ رہی ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے وہ تو دیکھ ہی پا رہی کیا پروٹیکٹ کرنا اسے اب یہ ہے کہ جادوگروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اسلامی حکومت کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے سب سے پہلی بات یہ کہ جادو سیکھنے اور سکھانے پہ پابندی لگائی جائے کیونکہ فر ہے شرک ہے جو بھی جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے اور اگر اس کو توبہ کے لیے کہا جائے جادوگر کو اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جندم بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے سنن ابودا کی روایت ہے یہ حضرت محمد بن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ ام المومنی حضرت حفصہ نے جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اپنی ایک خادمہ کو بھی قتل کروایا تھا کیونکہ اس نے جادو کیا تھا ٹھیک ہے یہ معت امام مالک کی روایت ہے تورات میں بھی یہ سزا درج ہے تورات میں آتا ہے کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے قتل کر دیا جائے گا ان کو سنسار کیا جائے گا ان کا خون ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا تو یہ صرف ہمارے دین میں نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الولید بن عبد الملک خلیفہ جو تھا اس کے دربار میں کوئی آ کے تو اسے رشمے دکھا رہا تھا تو اس نے کیا, کیا کہ ایک جادو کے طریقے پر ایک آدمی کا سر اتارا تو سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے پھر واپس اس نے اس کے سر پہ رکھا تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے زندگی اور موت دے سکتا ہے پہلے اس نے موت دی پھر اس نے زندگی دی تو ایک دم لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا تو اس پر یہ بات ایک صحابی جندب کو پتا چلی تو وہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کرتب دیکھا اگلے دن پھر آئے تلوار لے کر اور مجمے کو چیرتے ہوئے جب وہ یہ کرتب کر رہا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا اور کہا کہ ابھی اپنا سر لگایا بہرحال خلیفہ ولید نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلواتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ اتنا آخری قدم کیوں انہوں نے اٹھایا کیونکہ لوگوں کا عقیدہ کتنی جلدی بگڑا عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کس بات کا کہ اللہ کی سبا کوئی زندگی نہیں دے سکتا کوئی موت نہیں دے سکتا مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے ہر جمے کے دن ایک مداری آتا تھا اور ہم اوپر کی چھت سے دیکھتے تھے گھنٹوں دیکھتے تھے. اور وہ اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا تھا کہ وہ کوئی بچہ لے آتا اور اس کا آدھا آدھا کر دیتا پھر اس کو جوڑ رہا ہوتا اور بہت لوگ وہاں جمع ہوتے پھر چلے جاتے پھر آتے اور وہ عجیب غریب کرتب ہو رہے ہوتے تھے قانونی طور پر ان کی ممانت ہونی چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے ہوتا تو نظر کا دھوکا ہے نظر بندی ہوتی ہے چیز کچھ ہوتی ہے نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کتاب اللہ سے علاج کیا جائے اور آپ کی حدیث بھی ہے اس میں تو کتاب اللہ کے علاج کے لیے لوگوں نے کچھ خود ساختہ طریقے نکال رکھے ہیں کہ بعض اوقات مخصوص آیات پڑھنے کو کہتے ہیں اور مخصوص اوقات میں اور مخصوص نمبر کے تحت تو یہ ان کا ذاتی اشتہاد کہہ لیں اور بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اچھا کتنی دفعہ پڑھے جب تک ان کو دفعہ نہ بتایا جائے وہ پڑتے ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پریشر پر کچھ جو معالج ہیں انہوں نے جو منہ میں آئے بتا دیے اتنی دفعہ جا کے پڑھ لو مصروف رکھنے کے لیے فارغ اور تمہارا دماغ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا تو لگے بیٹھے پڑھتے رہو سارا دن رات کو بھی دیر تک پڑھو سویرے سویرے اٹھ کے پڑھو تو تھک جائے گا اندر پڑھ پڑھ کے تو دھیان بٹ جائے گا تو جادو بھی غائب ہو جائے گا جی قرآن پڑھ رہے ہیں نا فائدہ تو ہوگا دیکھیے بہرحال میرے نزدیک جو چیز جس کی پابندی شریعت نے نہیں کروائی اس کی اپنے پاس پابندی لگا کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ اتنی دفعہ یہ کام ضرور کرو یہ درست نہیں اور اس میں بھی کیا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک دفعہ بھی کم ہوگئی نا اثر کوئی نہیں ہونا تو گویا جو بس سیونٹی نے کہا اور کسی نے سکسٹی نائن پڑھا تو اس کا مطلب ہے 69 پڑھنے سے وہ سکسٹی نائن دفعہ وہ قرآن کی چیز نہیں تھی وہ بھی تو قرآن ہی تھا تو دیکھیے بہترین چیز کیا ہے کسی کو بھی آپ نے بتانا ہے نا تو جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں بلیو می اگر وہ ساری لسٹ بھی کسی کو دے دینا وہی ختم نہیں ہوگی سورت البرا روز پڑھو بیٹھ کے ذرا کتنے گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے میں صبح و شام کے اور ہر نماز کے بعد تین تین دفعہ کُ اللہ ذب رب پڑھو پھر اس کے بعد سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام لا اللہ, اللہ, اللہ وادشری کا لو پڑھو پھر اس کے علاوہ جو اور بسم اللہ ذبح اللہ اللہ کلمات اللہ اور جتنی بھی تابوات ہیں یہ ذرا دے نا کسی کو پڑھنے کے پھر اس کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کوئی اور چیز پڑھے چلیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی خاص ذہنی کیفیت ہوتی کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے خوف کھا رہا ہوتا ہے مثلاً کسی کو وحم ہوگیا کہ مجھ پہ جا دوں اب اس کو کوئی پڑھنے کے لیے دے دے کہ ہاں تم پڑھو ولافلاہ روحسواتا پڑھتے جاؤ اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھو بیٹھو پڑھو دس دفعہ اور پڑھو اور پڑھو تو وہ پڑھ پڑھ کے اس کے اندر سے خوف نکل جائے گا کوئی غرض نہیں اگر اس کو بیس پچاس دفعہ پڑھوا دیں لیکن یہ جو گنتی کا پابند کرنا اوقات کا پابند کرنا مجھے اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی اور دل بھی نہیں مانتا اس پہ دلیل لائیں تو میں ابھی مان جاتی ہوں ہو سکتا ہے وہ میرے علم میں نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ بتایا نا یہ پڑھو وہ تو ٹھیک ہے لیکن خود سے آپ کیوں کسی کو پابند کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اتنی ہی دفعہ پڑھیں گے تب اثر ہوگا اگر یہ طریقہ مؤثر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھولتے کبھی نہ بھولتے بتانا کہ لوگوں قرآن کی آیات کے عدد مخصوص کر کے پڑھا کرو دیکھیے البداۃ <تصفح> تو بدت کی کیا تعریف ہے جو سنت کو ختم کر دے سنت کیا ہے اس میں صحابہ نے کیا, کیا بیماریوں میں کیا پڑھا قرآن سے علاج کیا انہوں نے بھی لیکن کیا پڑھا کیا قرآن سارے کے سارے شفا نہیں شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دے سورت البقرہ کے بارے میں بات آتی ہم مانتے محبضتین پہ آتی سورت البقرہ کی آخری آیات آیت الکرسی سورت الفاتحہ یہ سب پڑھ کے اگر کسی کو فرصت ملتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں کریں لیکن ان سے پہلے نہیں کریں کیونکہ آپ سنت چھوڑ کے بےدت کی طرف جا رہے ہیں من گھڑت طریقوں کو زیادہ دے رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں یہ انسانی طبیعت ہے کہ جو چیز ان یوزل ہوتی ہے اس کی طرف لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں انسانی طبیعت میں ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ زندگی صرف فن کا نام ہے انجوائے اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے اور ٹھیک ہے حلال جائز انٹرٹینمنٹ میں کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو کرتب دکھایا تھا لیکن اس میں کوئی جادو یا اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں تھی آپ کا کیا خیال ہے اگر مدینہ میں کوئی جادوگر آ کے ایسے کرتب دکھاتا جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے نہ دیتے کیونکہ وہ چیز مس لیڈ یہ جو سدے ذرائع کا اصول ہے نا کہ وہ رست بند کر دو جہاں سے شرک گھٹتا ہو یا حرام کام یا غلط یا گناہ کبیرہ کی طرف انسان جاتا ہو چلیے اب چند اور چیزیں آگے کتاب کھولی اپنی جادو کی مزید اقسام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نلیافت امن الج بے شک پرندوں کا اڑانا زمین پر خطوط کا کھینچنا کسی کو دیکھ کر فال بد لینا جادو میں سے ہے اب یہ جادو کی قسمیں ہیں اور کیا, کیا؟ پرندوں کا اڑانا زمین پہ خطوط کھینچنا فالے بد لینا ان کی تفاصیل درج ذیل ہے الیافا پرندے کو اڑا کر اس کے نام سے یا اس کی آواز سے یا اس کے اڑنے کی سم سے فال لینے کو ایافا کہتے ہیں ترق زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینا نیز عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا بھی ترک کہلاتا ہے آج کل یہ علم رمل کہلاتا ہے اختیارا پرندے یا جانور وغیرہ سے فال نکالنا صحیح مسلم میں یومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کی اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی کیونکہ شیب کی قسم ہو گئی نا تو پھر وہ غیب کی خبر معلوم کرنے گیا نا نجومی رمال جفار جفر بھی ہوتا نا ایک فال کھولنے والے کش والے یہ سب اراف ہیں کون کون نجومی رمال یعنی پتھر پھینکنے والے کنکریاں جفار اور فال کشفی سب وہی ہیں آپ کا ارشاد من عطا کاق ہُما یقول فقط کفر اب بیما ضی العال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کا انکار کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود فعل نکالے یا اس کے لیے نکالی جائے خود نجومی یا کاہن ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے کرے کوئی خود جادوگر ہو یا اس کے لیے کوئی دوسرا جادو کرے وہ ہم میں سے نہیں طبرانی کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتصب شعبت نجومی فقد اقتبس شعبت من سہری زیادہ ما زادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا یعنی سیکھا تو اس نے اتنا جادو سیکھ لیا اور جس قدر زیادہ سیکھے گا اتنا ہی گناہ میں اضافہ ہوگا تو ایسے علوم سیکھنے بھی نہیں چاہیے آؤٹ آف فن بھی نہیں سیکھنے چاہیے نی صحابہ کرام کی رائے میں اس میں مسروقہ سامان کی نشاندہی کرنے والا یعنی چوری بتانے والا وہ بھی اراف یا کاہن ہے آنے والی خبروں کے بارے میں بتانے والا بھی اسی زمرے میں آتا ہے جو کسی کے دل کی بات بتائے وہ بھی کاہن ہے کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان یا مقرب فرشتے کو غیب معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا اور جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اند ہو لَا بلا اللہ العام ففٹی 59۔ الغیب فلا یذرو علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول الجن بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اراف کو کہاں سے پتہ چل گیا سورۃ العراف میں فرمایا لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسنی سوء ان انا الا نذير وبشیر لقومی یؤمنون سورۃ الاعراف 88 چراچ مدرجہ والا احادیث کی روشنی میں جو شخص عراف یا کاہن یا نجومی یا غیبت دانی کے دعوی کرنے والوں کے پاس جاتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے تو اس لیے کسی بیماری کی صورت میں ہر ایک کے پاس اٹکے نہیں چلے جانا چاہیے اس طرح اسلام نے مختلف چیزوں جانوروں پرندوں سے شغل لینے کی حقیقت میں واضح کی ہے مشقین عرب کی عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور حوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس منع فرمایا اسے اس باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دور کرنے کے لیے ومن معه انما طائرهم ولكن لا حضرت بروایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں کنٹیجیس یعنی نہیں اور نہ فالے بد کوئی چیز ہے نہ اللو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ کچھ ہے اربن اختیارہ تو شرکن ابو داود اکرما کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا وہ گزر گیا ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر بھلائی ہے بھلائی ہے ابن عباس نے کہا دیکھو لا خیر ولا شر نہ خیر ہے نہ شر ہے پرندے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں کے ان چیزوں کے بولنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کمبا کے بلی کے توتا سے الو سے بس جس کو جس چیز سے ڈر لگے وہی اشارہ ہے اس کے لیے تو حالانکہ ان کے بولنے میں حقیقت کیا ہے اس بات کی نہ خیر نہ شار جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن میں کسی کی قسمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں چنانچہ قرآن حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں کسی قسم کا شگون لینا کسی انسان کو منحوس قرار دینا عقیدہ توحید کے منافی عمل ہے ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی بلائی اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اپنی رحمت اور کرم سے مسائب اور مشکلات کو دور فرماتا ہے جو شخص کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اس کو انڈر لائن کرنا جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو کوئی پریشانی ہو کوئی غم ہو کوئی دکھ ہو کوئی بیماری ہو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی کیا ہیبٹ کی کیا طریقے ہیں زندگی گزارنے کے نہ کہ دوسروں کو مورت الزام ٹھہرایا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی جو پہنچی اللہ کی طرف سے اور جو کوئی تکلیف پہنچی وہ کس کی طرف سے تمہارے نفس کی طرف سے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو چیز انسان کے حال کو درست کرے اس کے امال کو درست کرے وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے جس تکلیف کے بعد تو وہ کیا ہے ایسا امتحان تھا جو اللہ نے ڈالا کہ یہ بندہ درجوں میں بلند ہو جائے حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ درجہ مقرر کرتے کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے بس ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس چاہیے ہمیں کہا بھی گیا مانگے اچھا اب ہم جانا چاہتے ہیں جنت الفردوس پر کام ہمارا کوئی ہے نہیں کہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس بندے کو امتحان میں ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جانے کے قابل ہے اگر وہ شخص صبر کرتا ہے اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے تو اس تکلیف یا آزمائش کے ذریعے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس تکلیف کے بعد انسان اللہ سے اور دور ہو وہ آئی بھی انسان کے نفس کی وجہ سے اور پھر نتیجہ بھی اس کا کیا ہوا اس کو اس کے نفس کے اور حوالے کر دیا گیا اللہ سے اور دور ہو گیا تو یہ بہت بڑا فرق ہے ٹھیک ہے پیغمبروں پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی اس کے مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کو ان کے اندر غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پہ آتی وہ ان کو چونکہ اہلی درجات دینے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے انسانوں میں سے وسیلہ جو آپ کو ملے گا اب وہ اتنا بلند درجہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھنی پڑی امتحانوں کے ذریعے گزار کر وہاں تک پہنچا دیا گیا آسا یا بآفا کا کا مقامم محمودہ اچھا یہ جو بات ہوئی تھی کہ یمنون بالجبت والطاغوت تو طاغوت پہ اور کیا چیزیں آتی ہیں طاغوت کا معلوم ہے کیا ہے تھوڑی سی بات طاغوت پہ اپ کے ساتھ میں کروں گی کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک طاغوت کا انکار نہ کیا جائے ٹھیک ہے نا و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروۃ الوثقا لن انفصامھا عقیدہ مضبوط ہوتا ہی نہیں جب تک تاغوت کا انکار نہ کرے اور جب تک اللہ پر ایمان نہ لائے تو انسان کو وہ لا اللہ اللہ کی حلاوت نصیب ہوتی ہے تب ایمان پکا ہوتا ہے کہ انسان شرک پہ گرنے سے بچ جاتا ہے تو یہ پہلی بنیاد ہے پہلے انکار کرنا ہوگا تاغوت کا لا الہ کرنا ہوگا پھر اللہ کا ہوگا اگر لا الہ نہیں کہا تو اللہ کا بھی فائدہ نہ ہوگا تو یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے یاد رکھیے اور یہ کہاں سے نکلا ہے تغ سے تجاوز کرنا اپنی مقدار یا حد سے آگے بڑھنا اسی سے وہ قرآن مجید میں آتا ہے لفظ انغلما حملنا کمفل جا رہی سورت الحقہ جب پانی کا طوفان حد سے بڑا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تو یہ تاغت کا لفظ مبالغہ کا سیوا ہے تاغت تاغی سے ہے لیکن زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں بڑائی ہے شیطان کو تاغت کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سرکشی بہت ہی شدید ہے زیادہ سرکشی کرنے والا جو گمراہی میں پیشوا ہو جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے تو تاغت کیا ہے جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے اس کی بات نہ ماننا اب آپ بتائیے اگر کوئی آپ کو روکتا ہے اللہ کی عبادت سے تو وہ کون ہے تاغت تو کیا کرنا ہے میں یت فربت بل قد استم سبلستا <وُسْقَى> ہماری مشکل پتے کیا ہے ہم ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. کوئی ہمیں روکتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کرو مالا کے فارن تم ہم تو ہم فوراً بات مان لیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے روکے اللہ کی فرما برداری سے روکے اللہ کی غلامی سے روکے اس کی بات نہیں ماننے. اور پھر وہ سرکش بھی ہو آنکھیں دکھائے خبردار جو تم نے کیا تاغت کیا ہے زیادہ بڑا سرکش خود بھی کچھ نہیں کرتا کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا اگر وہ روکتا ہے تو آ جائے گا اس میں پھر زمین پر سب سے بڑا الہ جو پوجا جاتا ہے وہ نفسی ہے انسان کا تاغوت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ سرکش جو بندے کو اللہ کا بندہ بننے سے روکے اللہ کی عبادت سے روکے اللہ کی غلامی سے روکے تو شیطان جادوگر کاہن بت ان سب کے لیے آتا ہے کیونکہ بت بھی کیا ہے دراصل اللہ سے روکتے ہیں اللہ کی طرف جانے سے یہ تو چند چیزیں لیکن اصل بات یہ کہ ہر وہ چیز ہو سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر ہو جو آپ کو اللہ کی عبادت سے اللہ کی اطاعت سے روکے یا وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے جس کی اطاعت پر انسان مجبور ہو جائے اسی کی معنی نہیں پڑ رہی ہے یعنی چاہے وہ انسان ہو شیطان ہو بسن ہو, ہو کچھ بھی امام مالک کہتے ہیں تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے خواہ وہ بت ہو یا کاہن ہو یا جادوگر ہو یا کسی بھی حوالے سے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا جائے ابن قیم کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا مقدمہ کسی اور کی طرف لے جائے اس نے تاغوت کو اپنا حکم مانا بس تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو بندہ اس کی حدود سے آگے لے جائے وہ معبود ہو یا مطبوع ہو یا متا ہو ہر قوم کا تاغت وہ ہے جس کی وہ اندھی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں گنا ہے یا ثواب اخفش کہتے ہیں تاغت بتوں کو بھی کہتے ہیں جنوں اور انسانوں میں بھی تاغوت ہوتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ رونتا یا کوئی بھی سرکش اسی طرح مخلوق میں سے ہر وہ چیز جو سرکش ہو جائے اور خود کو خدا بنا لے اور لوگوں سے مطالبہ کرے کہ سارے بس اسی کی بات مانے اور اللہ کا حکم چھوڑ دیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعبوت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کی جاتی ہے جیسے قبر پرستی پتھر وغیرہ وغیرہ اسی طرح جو اس سے مستثنی ہیں وہ انبیاء کرام ہیں فرشتے ہیں نیک جن و انس جن کی زندگی میں یا موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی انہوں نے خود نہیں چاہا اس کا حکم دیا نہ پسند کیا وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے تو برات کا اظہار کرتے وہ قیامت کے دن بھی بری ذمہ ہوں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو تو کوئی کسی کی بھی آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے خصوصا جو انفلوئنشل لوگ ہوتے جو آپ سے زبردستی غلط کام کرواتے ہیں. تو تاغت کا انکار جو نا وہ ایمان باللہ سے بھی پہلا قدم ہے ورنہ کیا ہوتا ہے انسان مو سے کہتا رہتا ہے میں اللہ پر ایمان لائے لیکن اس کی عمل میں کوئی ایمان کی بات نہیں ہوتی عمل میں آتا ہی نہیں ایمان قرآن مجید میں آتا ہے سورة الزمر آیت سیونٹین والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الاللہ لهم البشر فبشر عباد کتنی خوبصورت آیت ہے والذین اجتنبوا الطاغوت وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجناب کیا ان کو سلام کیا تم جاؤ ایک طرف میں اللہ کا بندہ ہوں تمہارا نہیں اشتنب کہ وہ اس کے, غلام بن کے رہیں اس کی عبادت کریں پوری طرح اللہ کی طرف عنابت کی رجوع کر لیا دیکھیے اللہ الحا ہر غلامی سے انسان کو نجات دیتا ہے سب سے بڑی غلامی نفس کی غلامی ہوتی ہے نا کہ نفس کسی چیز کا غلام ہو جائے جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے تو انسان جب تک وہ رسیاں نہیں کاٹتا نا چھٹ کے صرف اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو اس وقت تک کی خوشخبری نہیں ملتی لہم فبشر عباد میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو تو پہلے شرک کی نجاست کی تطہیر کرنی دیکھیے آپ اگر کچن میں جاتے ہیں کھانا کھانا آپ کو اور ساری ڈشز جو ہیں وہ دھونے والی ہیں کیا کریں گے کسی بھی ڈش کو اٹھا لیں گے مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں سو وٹ چلو اس میں کو بھی کھانا کھا لیتی کریں گے ایسے کبھی نہیں کریں گے یہ گلاس तो تو جھوٹا ہے دھوؤں گی پہلے اس کو پھر پانی پیوں گی یعنی کہ پہلا کام کیا ہوتا ہے سفائی آپ کپڑے پہننا چاہتے ہیں کیا کریں گے پہلے دوبارہ اٹھا کے پہن لیں گے دھوئیں گے نا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صفائی پسند ہے وہ پہلے صاف کرتا ہے مسئلہ آپ نے کسی کرسی پہ بیٹھنا ہے یا کسی بھی جگہ پہ زمین پہ بھی بیٹھنا تو کیا کریں گے پہلے دن بیٹھنے نہیں پہلے گے بالکل اگر آپ چاہتے کہ خالص توحید آپ کے اندر آئے تو آپ نے دل کو کیا کرنا ہوگا؟, ہر سے ساپ کرنا ہوگا ہر وہ چیز جو آپ کو رکاوٹ ڈال رہی ہے آپ کے بچے ہیں چاہے شوہر ہیں چاہے دوست ہیں کوئی بھی جس کو یہ پسند ہو کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بندے بن جائیں اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے ہر بستی میں ہر امت میں ہم نے جو رسول بھیجا اس نے کیا کہا لوگو اللہ کی عبادت کرو اور تاوت سے بچ کے رہو انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور تاوت کے انکار کی بات کی کیونکہ تو ساری زندگی ہوتا رہے گا نا ایک تاوت تھوڑی ہوتا ہے ہاں؟ جیسے نماز سے پہلے کیا کہا دے وضو کر لو اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ بھی تاغتی وقت امرکشان دلالم ب تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو دعوی تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں اور جو بھی آپ سے پہلے اتارا گیا مگر چاہتے ہیں اپنا مقدمہ تاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائیں اور وہ آیت بھی بلدین اولیاحت سورت البرا ٹو ففٹی 257۔ اور پھر يؤمنون بالجبت والتاغوت وہ آیت بھی لکھ لیجئے پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اور تاغوت کی راہ میں جنگ کرنا فی سبیل اللہ فی سبیل التاغوت النساء 76 بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو عبدالتاغوت کہا گیا تھا سورة المائدہ 60 سبحانک اللہ و بحمد کر نشد اللہ الہ الا انت نستغفر و فعلت